بے شک میں ارادہ کرتا ہوں یہ کہ رجوع کرے تو بے اسمی کا منع لکھو بے اسم میں قتل بے اسمی کے نیچے کیا لکھنا ہے بے اسم میں قتل یہ کہ رجوع کرے تو ساتھ گناہ قتل میرے کے. با اس میں کا اور اپنے دوسرے گناہوں کے ساتھ تیرے اور گناہ بھی تیرے سر پہ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 یہ کہ رجو کرے تو ساتھ گناہ میرے کے اور گنا اپنے کے پا ہو جائے تو صاحب نار سے یہی سباہ والنی پشترغیب دی ترغیب دی پاس ترغیب, ترغیب, ترغیب, ترغیب دی اس کو اس کے نفس نے قتل اپنے بھائی کا قتل کر دیا اس کو فاس بام خاص ہو گیا کہ سے تباہ ہونے والوں میں سے تباہ ہونے والوں کیا منع ہے نا دماغ خراب ہو گیا پاگل ہو گیا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 لیکن اب بھی تو تکلیف میں مشقت کا مجھے کون کام آئے گا یہی بھائی کام دے گا مجھ کو غلطی تو ہو گئی ہے تم سب کہتے ہیں تیرا ایک ہاتھ کاٹا گیا دوسرے ہاگا نہ یہ میرا بھائی ہے جب بلاؤں گا میری مدد کے لیے سمجھدار تھے وہ لوگ آج کل ہمیں سمجھ دی ہے یہ بھائی کو بار دیا فباس اللہ صحابا بس بھیجا اللہ تعالیٰ نے قوے کو جو کوریتا تھا زمین کے اندر تھا کہ دکھائے اس کو کہ کیسے چھپائے لاش اپنے بھائی کی سوت کا منع لاش کال آؤ ہے لتا کہنے کا ہے میری بربادی کیا عجد ہو گیا ہوں میں یہ کہ ہو جاؤں مثل اس قوے کے پس چھپاؤں میں لاش اپنے بھائی کی تو ہو گیا کیسے جی ناد سے تو مقبوط الفاظ ہو کے مر گیا تباہ ہو گیا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 یا ایک آدمی تڑپ رہا ہے زخموں سے چکنا چور ہے اس کا علاج کراتا ہے علاج کرتے کرتے وہ کیا ہو جاتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے یہ بھی ایک قسم کا کیا کیا ہے بچانا ہے یا ایک آدمی جیل کے اندر پڑا ہوا ہے کوئی نہ ہیسے اس کو وہاں سے چھڑا لیتا ہے ساری چیز اس میں آ جاتی ہے مین عجل ظالے کا باوجہ اسی واقعے کے ظالح کا واقعہ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 بابت اس کے لکھ دیا ہم نے بنی اسرائیل پہ خصوصا اور تمام مقلفین پہ کہا انہو من قتلا جس شاہ نے قتل کیا کسی جی کو بغیر کسی قتل نفس سکے اس نے کسی کو قتل ہی نہیں کیا یعنی کسی میں نہیں قتل کیا اور فساد الفلال یا اس نے زمین میں فساد بھی نہیں کیا ایز اے ظلمن قتل کیا کنما قتل انا اسے جمیا سمرا لکھو اس کا سمرا یہ ہے کہ گویا کہ اس نے قتل کیا سب لوگوں کو کیونکہ قاتل نہ حق کی اس نے بنیاد رکھی امن کے علاقے میں تو امن آیاہا اور جس شخص نے بچایا اس کو یہاں زندہ کیا کی بجائے کیا کہو بچایا تو بس گویا کہ بچایا لوگوں سب کو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 پھرتا کہ بہت سے بڑی اسرائیل میں سے بعد ازال بعد آنے رسولوں کے زمین کے اندر کیا کرنے والے ہیں حد سے بڑھنے والے مصرف کا بنا ہاں یعنی قتل و کتا کی بازار جرم کر دی انہوں نے حتیٰ کے امبیا کو بھی قتل کر دیا تو چونکہ مصرفون سے قتل سمجھ آتا ہے نا تب آگے مہار کی سزا بیان کر دی گئی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 اللہ کے ساتھ اس کے رسول کے ساتھ وہ یس آ فی یہ واہ جو ہے یہ تفسیریا ہے یہ جنگ کیسے کرتے ہیں یعنی دوڑتے پھرتے ہیں زمین کے اندر فساد کے لیے این قتلو یہ کہ قتل کیے جائیں نیچے لکھ لو بل قتل فقت این کتالو بل قاتل فقت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 ایو قتلو قتل کیے جائیں کس کے بدلے بل کاتلے فقط فقط قتل کیا ان کو قتل کرو او یو سل یا او تقسیم کے لیے ہے یا سولی پہ چڑھایا جائیں سولی پہ چڑھایا جائیں اس کے نیچے لوگ بل قاتل وال غصب. بل کاتلے وال غصب. قتل بھی کیا انہوں نے مال بھی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 وہ چوک بھی ہم نے دیکھا جائیں کو سو لی تھی جی جی. وہ پہلا بھی وزیر تھا پتنی کون بولتا اچھا جی او جو سلح بو کے نیچے کیا ہے جی کاتلے والے یا کاٹے جائیں ان کے ہاتھ اور پاؤں تبدیل کر کے اس کے نیچے کا لکھو بل افزے پک صرف مال لیتے ہیں ذرا میرے عزیز فرق ہے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 یا کاٹے جائیں ان کے ہاتھ پاؤں تبدیل کر کے اے بل اخ سے او یون من منال یا دور کر دیے جائیں زمین سے ڈرانے کے ساتھ ڈرانے کے ساتھ فقط یا عربی میں لکھو تو اخافت بل اخافت فقط اخاف و یقیف و ڈرایا تو ڈرانے کے ساتھ صرف کیا ہوگا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 یعنی حکومت کا جو قانون تھا نا ہاتھ پاؤں کاٹنا وہ،, وہ ختم ہو جائے گا ڈکیتی کے اندر جو ہاتھ پاؤں کاٹتی تھی نا حکومت وہ ختم ہو جائے گا صرف مال واپس کرنا پڑے گا باقی اگر کسی کو قتل کیا ہے وہ تو علیحدہ ہے پھر وہ بنتاب ہوگا اللہ دین مگر جن لوگوں نے توبہ کی پہلے اس کے, کے قادر ہو جاتے ان کے اوپر جان لو کہ اللہ پور رحیم ہے یعنی حد ثابت ہو جائے گی یہ ہاتھ پاؤں کاٹنے والی حد دوسرا قطر والی نہیں اور باقی چوری کا سامان واپس کرے گا یا منتقل میرے عدیت یہ ابھی ابھی آپ کے سامنے یہ برئی کا بیان بھی ہو رہا تھا نیکی کا بیان بھی ہو رہا تھا یہ مہار بین جو تھے ان کی برئی تھی یا نیکی تھی جی وہ برائی تھی نا تو اللہ جی نے تعاب کیا ہے وہ نیکی ہے تو پہلی آیتوں کے اندر پہلے برائی کا بیان تھا پھر کس کا بیان تھا نیکی کا اب بھی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ برائیوں سے بچو اور نیکی کے اندر شبکت کرو اللہ کا قرب حاصل کرو یہ ڈکیٹی مکیٹی سے تم بچ جاؤ حضرت خزائل بن عیاض بڑے ایک ڈاکو تھے سمجھے ایک رات جا کر زنی کے لیے گئے اور رسا ڈالا کمند ڈالا اوپر چڑھنا چاہتے تھے کسی عمارت کے اوپر تو ٹائم تھا بھی آدھی رات کا تھا تو کوئی آدمی تحجد پڑھ رہا تھا تو تحجت پڑھنے والے نے زور سے یاد کری الم یا نل منو ان تک شاہو بحم ذکر تو فضائل عربی تھے جانتے تھے سمجھے اس کا مطلب یہ تھا کہ تو توجہ جو پڑھ رہا تھا ایسے بلند آباد میں توجہ پڑھا جاتا ہے کہ بومنین کا ابھی تک وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ڈر جائیں خوف خدا سے سمجھے تو فضائل نے جب یہ کانوں کے اندر بات سنی نا تو نیچے اتارا کہنے لگا وقت آگیا گیا ہے میرا دل ڈر گیا ہے وقت آ گیا ہے آ کے توبہ کی خدا لا ڈاکو امام حرم بن گیا ہاں اللہ تعالی کرم فرماتے ہیں یا الذین منتقا مومنین کے لیے اصول کامیابی مومنین کے لیے اصول کامیابی ایمان والو ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے بے ترک الماسی اچھا کے نیچے کیا لکھنا ہے بے ترکل ماسی اصول کامیابی نمبر ایک ڈرتے رہو اللہ تعالی سے بے ترک الماسی وقت ہوئی لہ اللہ یہ اصول کامیابی نمبر کتنی دو اور تلاش کرو ترف اس کے قرب اور تلاش کرو طرف اس کے قرب بے فیل تا خدا سے ڈرو ترک ماسی کے ساتھ اور طلب کرو طرف اس کے کیسے کو قرب کو بے فیل تا عبادت کرو فرم کرو طلب کرو طرف اس کے وسیلے کو یعنی قرب کو خدا کا قرب طلب کرو کیسے تھا بے فیل تا اللہ کی فرم برداری امام محمد بن حمبل رحمہ اللہ تعالی نے خواب دیکھا جب جیل میں تھے اللہ کا دیدار ہوا ان کو تو امام محمد نے سوال کیا کہ میرے پروردگا آپ کا قرب کس سے حاصل ہوتا ہے تو ایسا عمل بتاؤ جس سے آپ کا قرب حاصل ہو تو اللہ تعالی نے فرمایا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 ایسے سمجھو کہ تم اللہ کی میت میں ہو اور مائیت بھی خاصا تمہیں آپ سے لائے کہ خدا کا کلام پڑھ رہے ہو سن رہے ہو یہ سمجھ گیا تو دو چیزیں ہیں اللہ سے ڈرو کر کے معاشی کے ساتھ اور خدا کا قرب حاصل کرو کے لے تو آپ کے ساتھ میرے بھی یہاں وسیلہ کا مان ہے قرب حاصل کرنا سمجھے جی وہ وسیلا نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں نا انبیاء کا وسیلہ یا بزرگوں کا وسیلہ وہ ادھر ثابت نہیں ہو رہا یہ خیال کرنا ویسے وسیلہ بزاد جائز ہے ہمارے علماء دیوبند بند اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک وسیلہ کیا ہے جائز ہے حوالہ لکھ لو وسیلہ بزا جائز ہے مار فل اس سے نہیں نکل رہا یہ شاید سے نہیں نکل رہا یہ خیال کرنا ایسے عام میں کہہ رہا ہوں وسیلہ بزاج کیا ہے جیسے مارف الگ جلد نمبر تین سفا ایک سو اٹھائیس بھائی مفتی اعظم پاکستان نے لکھی ہے جو دیوبند کے بھی مفتی رہ چکے ہیں ان کے اور مسائل تو دیکھتے ہو حکمان تو یہ مسئلہ بھی مان لو کیا حرض بڑھے گا دیوبند کا مفتی ہے اس کے علاوہ ایک اور حوالہ ہے آپ لکھیں نہیں صرف سن لیں کہ روح المانی جانتے ہو تفسیر ہے اللہ آلو سیرا ہے اللہ تعالی بڑے محکے ہیں ہنفی ہیں صرف آپ روح المانی کا یہ لکھ لیں روح المانی جلد نمبر چھ عبارت وہاں دیکھ لینا روح المانی جلد نمبر کتنی چھ صفحہ ایک سو اٹھائیس سو اٹھائیس وہاں دیکھ لینا عبارت میں پڑھتا ہوں لکھنی نہیں یہ وہاں دیکھ لینا اللہ تعالیٰ تعالیٰ می بعض لوگ کہتے ہیں حضور کی زندگی میں وسیلہ جائز تھا وفات کے بعد جائز نہیں اللہ مرحل کیا لکھتے ہیں و زندگی میں جائے تھا میں جائے, جائے تبسر کو میں کوئی ہر جائے سمنتا ہوں روح و دی اچھا جی دی تیسرا اصول ہے, ہے نہیں اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں نمبر تین لال تم تف لاکہ تم کامیاب ہو جاؤ یہ سمرا ہے یہ کیا ہے ایک مشرہ سمجھ لیجئے ہم وسیل کو جائز اور مستحب سمجھتے ہیں فرض نہیں سمجھتے کیا تو لہذا آپس میں لڑو گے گا ایک آدمی کہتے کہ میں وسیلہ بات کا قائل نہیں ہوں میں بغیر وسیلے کے دعا مانگتا ہوں تو ڈنڈا اٹھا لوگے گا ہاں؟ مستحب ہے جائز ہے چھوٹے چھوٹے مزار میں ڈنڈا نہ اٹھایا کرو ہم نے اپنی ذاتی کا حقیق کر دیا ہے میں وسیلے کے بغیر دعا مانگتا ہی نہیں اب یہ شہدا ہے نا ان کے لیے جو کچھ میں بخشوں گا کل شریف الحمدللہ للہ سلک پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو بخشتا ہوں چاہے اپنے والدین کے لیے شہادا جس کے لیے بھی میں اشار سوا کرتا ہوں وہ اشار سوال پہلے کس کی روح کرتا ہوں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 یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہو ساری زمین وہ سونے سے بھر دیں پہلے پڑھا تھا نہیں زہ پڑھا تھا نا وہاں یہ تھا کہ ساری زمین سونے سے بھر دیں تو یہ فدیہ قبول ہوگا اب فرمایا کہ ساری زمین کا مال و اسباب جو کوئی زمین میں ہے وہ بھی دیں اور اتنا اور بھی دیں یعنی ساری زمین کی جائیداد مال و وطبا دگنا دیں پھر بھی قبول نہیں ہوتا جن لوگوں نے کوئی آدر تھا کہ ثابت ہو کے لیے جو کوئی زمین کے اندر سب کا سب اور مس سے لوس تھے اس کے ساتھ دگنا تاکہ فدیہ یا ساتھ اس کے عذاب دن قیامت سے نہ قبول کیا جائے گا ان سے اور ان کے لیے عذاب دردناک ہوگا یہ تفریحی یوقف ہے ارادہ کریں گے یہ کہ نکلے آپ سے حالانکہ نہ ہوں گے وہ نکلنے والے اس سے اور ان کے لیے دہنی ہوگا بس سارے کو بس سارے کا تو پہلے میرے عزیز کن کی سزا تھی بار کے اب چوروں کی سزا ہے وہ سرکا تبراہ تھی اب کیا ہے سرکا تے سہرا سرکہ کبراہ کے بعد سرکاتے سہرا ہے لے کرو جی سر کا پبرا کے بعد سر کا پہ کی حد میرے محترا جو آدمی کسی کی چوری کرے گا اس کا دائیا ہاتھ کاٹا جائے گا یہ قرآن کہتا ہے یا ملا کہ خبیص لوگ دھیان دیتے اخباروں کو ملا کہتا ہے جی چوروں کے ہاتھ کا تو لے لیں خدا <laughs> ان کو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 اس کے بدلے جی ہاتھ کاٹا جاتا پیسوں کے بدلے تو پیسے دے گا یہ اس کے تیل کی سزا ہے اب غور فرمائیں ایک آدمی کسی کی دس ہزار کی چوری کرتا ہے پھر پکڑا گیا وہ دس वापस بھی وہ واپس کرنا پڑے گا اور اس کا ہاتھ بھی کاٹنا پڑے گا اب وہ مدعا ہی کہے کہ میں نے تو جی دس ہزار روپیہ وصول کر لیا ہے اب اس کا ہاتھ نہ یہ ہاتھ شاکر نہیں ہوگی کیا وہ معافی کو نہ کرتے کیونکہ وہ پیسوں کا بدلے توڑا ہے کہ تو اس کے تیل کی سزا ہے کہ ایسی حرکت کیوں کی دیکھو جی چور مرد چور عورت کاٹ ان دونوں کے ہاتھ جزام دماغ کا ساب یہ سزا ہے ان کے کردار کے بعد قصبہ ہے نا یہ سزا کیا ہے ان کے کردار کے باز ہے نقال من اللہ یہ تمبی ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ علیہ بہت فمن والے ترغیب توبہ جو شخص توبہ کرتا ہے بات ظلم کے اصلاح کرتا ہے تو اللہ تعالی مہربان ہوں گے اس کو سمجھے بے شک اللّہ تعالیٰ پور و رحیم ہے پکڑا نہیں گیا پکڑا جانے سے پہلے توبہ کر دے تو پیسے اس کو دے دے پھر آدمی کاٹا جائے تو پکڑا گیا تو پھر یہ ہے الم تالم تاکید امتساد فرما برداری کی تعداد بھائی دیکھو نا آپ طالب علم ہیں ایک طالب علم کا دوسرے طالب علم کے اوپر تھوڑا حق ہے چاہے اس کی فرما برداری وہ کرے یا نہ کرے میں استاد ہوں میرا زیادہ حق ہے یا نہیں ماں باپ کا زیادہ حق ہے یا نہیں بادشاہ باغ کا زیادہ حق ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں تو تمہارا خالق مالک ہوں تو میرے آم پہ چلنا زیادہ حق آیا نہیں یہ ہے تاکید انتظار پر نہیں جانا تو نے بے شک اللہ اس کے لیے سلطنت آسمانوں کی زمین کو مالک ہے ہمارے اور اختیار بھی ہے ان کو عذاب دیں جس کو چاہے بخشیں جس کو اللہ اللہ یوشن کر دیا اسلام ڈاٹ کام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 یا صاحب الجمال منی یا سید البشر بشر من ڈبلو ڈبلو لقد شہید اسلام ڈاٹ کام